جیدوالفرقان الحمید اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونطفه ونفثه ولقد يسرنا القران للتذكر فهل متذكر وقال جل وعلا سنپیلا تناماح گل وما واپ و کال اللہ تبارکا في آلہ آخر و رتی ترتیلا و کالا و بلحقی ان بل حقی نظل و ما ارسل قرآن فرق لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مطفن و وَنَزَّلْنَاهُ ناہو تنزیلا مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ بابرکت کتاب ہے جو اللہ تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اسے پڑھیں اسے سمجھیں اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات اس میں دیے ہیں ان پر عمل درامد کریں اور وہ واقعات جو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے سابقہ قوموں کے ذکر کیے ہیں انہیں پڑھ کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ حب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف قوموں پر آنے والے آداب کا جو تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح اخروی زندگی میں قبر و برزق سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو سزائیں اور عذاب ذکر ہوئے ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر جو نعمتیں کی جو احسانات کیے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے اندر کیا یا وہ نعمتیں جن کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ ہے اور ادنا ترین اہل جنت کو ملنے والی جن نعمتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہوا ہے ان سب کو پڑھیں اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھیں اور یہی ایک مومن کی صفت ہوتی ہے کہ یار جو رحمتہ ہوا یا عذابا ہو کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جتنی بھی بستیاں ہلاک کی ہیں تباہ کی ہے جن کو عذاب دیا ہے جو زمانے پہلے گزر چکے ہیں اللہ خلافی ہاں نظیر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتا رہا اور ہم اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے رہے ان اندر قوما کامن قبل آداب کوئی بڑا آداب آنے سے پہلے پہلے اپنی قوم کو ڈرا لیجیے یعنی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی کام رہا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گیا اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اس کو پھر وہ خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے دنیاوی زندگی میں بھی ان کے اچھے اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ دے گا اور اخروی زندگی میں بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اور جتنی بھی باتیں جنت سے متعلق اہل جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں ذکر کی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائی ہیں یہ اور بہت چھوٹی نعمتیں ہیں یہ <تصفح> ادنا درجے کے انعامات ہیں جو لوگوں کو ملنے والے ہیں اور وہ لوگ جو جنت میں اعلی مقام پر فائز ہوں گے اعلی ترین قسم کے جنتی ہوں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے تو وہ کچھ تیار کر رکھا ہے مالا سم ات والا کلبی بشر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کبھی کسی بشر کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا ہے یعنی وہ نعمتیں جنت کی جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں یا قرآن اور حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں وہ نعمتیں انتہائی معمولی اور ادنا جنتیوں کو ملنے والی ہیں اعلیٰ ترین جنتیوں کو کیا کچھ ملنے والا ہے مالا عین الرت والا سم ات والا بشر جو کہ کسی کے دل میں خیال تک جن کے بارے میں پیدا ہی نہیں ہوا ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے اور موسا علیہ السلاط وسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ مجھے جنت میں سے جو سب کم درجے والا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کو کیا کچھ ملے گا لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ وہ بندہ بہت مشکل سے وہ پل سرات سے گزرے گا اور جہنم کے کنارے پہ بیٹھے گا اور اس کہے گا الحمدللہ للہ اللہ جانی من کے اللہ کے لیے سب تعریفات ہیں جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی کچھ عرصے تک بیٹھا رہے گا اور پھر بالآخر اس کو ایک درخت نظر آئے گا وہ اس کے قریب ہوگا پھر اس سے آگے ایک درخت اس سے بہتر نظر آئے گا وہ اس کے قریب ہوگا چلتے چلتے آخر کار وہ اللہ تعالی سے مطالبہ کر دے گا جنت میں داخل ہونے کا جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو خود یہ لط ارئی ہی اس کو یوں محسوس ہوگا کہ جنت ساری پر ہو گئی ہے اب کوئی جگہ باقی نہیں بچی وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما تردہ اللہ کا مصرا مالکی مولوک ان پھر دنیا و مثلا و مثلا ہا و مثلا ہا الا عشرتی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت میں اتنی جگہ ملے جتنی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے بلکہ اس سے دس گنا زیادہ یہ ہے ادنا اہل جنتی منزلہ تن جنت میں سب سے کم مقام سب سے چھوٹے مرتبے والا تو وہ علیہ سلاۃ السلام پوچھنے لگے تو پھر اعلی مرتبے والا کون ہوگا فرمایا آدت الحمنعیم مالا عین الرت والا ازن السم ات والا خطر على قلب بشر میں نے ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کام نے سنی ہیں اور نہ ہی کسی کے دل پر وہ کھٹکی ہیں کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال پیدا ہوا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جو نعمتیں اور جنت کی جو تذکرے جنت کے کیے ہیں ان سے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم انہیں پڑھیں انہیں سمجھیں اس پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالی سے اس جنت کی امید رکھیں اللہ تعالی سے مانگے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس جنت کا وارس بنا دیں لیکن یہ پرانے مجید فرقان حمید ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ہم کس قدر اس کو سیکھنے سمجھنے یا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں بل انسان الانفسی ہی بسی رہا و ل ہر انسان کو اپنے آپ کے بارے میں بڑا اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے و لو القام لوگوں کو بتانے کے لیے اس کے پاس بڑے بہانے ہیں اپنے عذر وہ لوگوں کو سنا سکتا ہے لیکن اپنے دل کی دنیا کا اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور سوچے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں قرآن مجید فرق امی یہ صرف رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ سارا سال پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سنن نبود اور جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اقرا القرآن فی شاہن ایک مہینے کے اندر اندر مکمل قرآن مجید پڑھ لیں یہ لوگ اہل لغت تھے عربی دان تھے اور بڑے فصیح و ملک تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے انہی کی زبان میں نازل کیا ہے یہ جو پڑھتے جاتے تھے سمجھتے جاتے تھے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقرا القرآنفی شاہرین قرآن ایک مہینے کے اندر اندر پڑھ لے اور یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کام کا حکم دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم صادر فرما دے وہ کام فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور پھر فریضے کو ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے اس پر عمل پیرا نہ ہو وہ ایک فریضے کا تارک بن جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکم عجولی کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ حکم صادر فرما رہے ہیں اقرا القرآن فی شاہر ایک مہینے کے اندر اندر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک مہینے میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا کسی بھی آدمی کے لیے ناممکن نہیں ہے کوئی آدمی پانچ وقت اگر بعض ماق نماز ادا کرتا ہے ہر نماز کے بعد صرف پانچ منٹ دے دے ہر نماز کے بعد صرف پانچ منٹ قرآن مجید کو دے دے زیادہ وقت نہیں اور کوئی بھی ایسا سست رفتار آدمی نہیں ہے پڑھنے کے اعتبار سے جو پانچ منٹ میں ایک صفحہ نہ پڑھ سکے کوئی ایسا بندہ نہیں میں جن سست ترین افراد کو جانتا ہوں پڑھنے میں وہ بھی دو سے ڈھائی منٹ کے اندر اندر ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں اور عموماً قرآن مجید پر قان امید کے جو سپارے ہیں ہر پارے کے سولہ یا بیس صفحات ہوتے ہیں سولہ یا بیس اس کے درمیان درمیان اور جو حافظی قرآن مجید ہے اس میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں صفحات پر کے بھی ایک صفحے کے ایک سپارے کے بیس صفحات بھی ہوں تو اگر ہر نماز کے بعد وہ پانچ منٹ دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پانچ سفے وہ ایک دن میں پڑھ لے گا ایک سفا مسلن ہر نماز کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک دن کے اندر اندر قرآن مجید فرقان حمید کے پانچ صفحات کو بآسانی با پڑھ سکتا ہے اور اگر ایک دن میں پانچ سفے پڑھے گا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے دس صفحے اور تین دن میں پندرہ اور چار دن میں بیس صفحات زیادہ سے زیادہ بھی اگر اس کو وقت لگ جائے کبھی چلو کسی نماز کے بعد ٹائم نہیں ملا تو پھر بھی آسانی سے دس سے پندرہ دنوں میں وہ قرآن مجید کا ایک پارا آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اور مہینے بھر میں قرآن مجید کے کتنے پارے کم از کم تین پارے وہ آسانی کے ساتھ تلاوت کر لے گا پڑھ لے گا اور جب یہ اپنی روٹین لے تو اس کے بعد کام اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا پھر وہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہ ایک کی بجائے دو تین صفحات آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور پانچ پانچ منٹ اگر وقت دے دے ہر نماز کے بعد تو صرف نمازوں کے اوقات میں ہی مکمل ایک پارہ روزانہ کا تلاوت ہو سکتا ہے یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور فجر کی نماز کے بعد جس طرح آج کل کافی لمبی راتیں ہیں نیند پوری ہو جاتی ہے رات میں بلکہ وافر ہو جاتی ہے اور فجر کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی آدھا گھنٹہ پرانے مجید کو دے دے تو آدھے گھنٹے میں وہ سپارہ ڈیڑھ سپارہ بڑے آرام سے تلاوت کر سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور شریعت جن کاموں کو فرض قرار دیتی ہے وہ کام کبھی مشکل نہیں ہوتے بہت سارے کام ایسے ہیں جو قدرے ہمت والے مشقت والے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان کو مستحب قرار دیا ہے لیکن فرض نہیں کیا فرض صرف وہی وہ کام ہیں جن کی ادائیگی نہایت آسان اور بندہ آسانی کے ساتھ وہ کام سر انجام دے سکتا ہے اب دیکھنے کو تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پانچ وقت با جماعت نماز ادا کرنا بڑا مشکل ہے حقیقت یہ پانچ وقت نماز پڑھنا نہیں ہے ہاں بعض بندوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے مشکل بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق دین سے اپنا تعلق توڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آدمی تعلق جوڑ کے رکھتا ہے اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا ایسے ہی قرآن مزید کی تلاوت مہینے بھر میں تیس پارے پڑھ لینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے آسان نہایت آسان ہے لیکن آسان اس بندے کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسان کر دے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو اپنی اصلاح کی نیت رکھنے والا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اقرا قرآن فی شہر ایک مہینے کے اندر اندر مکمل قرآن مجید پڑھ لے کہنے لگے انی عجیب و کوا تھا میں اسے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا فی اشرین بیس دنوں پڑھ لے کہنے لگے انی عجید و کوا میں اسے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں فرمایا اقرا فی خمسی اشر پندرہ دن کے اندر پڑھ لے کہتے لگے انی آجید و کوتن میں اسے بھی زیادہ جلدی قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں میرے پاس وقت ہے فرمایا اقرا فی عشرین دس دنوں میں پڑھ لے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے بھی زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا سات دنوں کے اندر نر قرآن مجید پڑھ لے والا تزیدن نہ اللہ <دَالِك> اس سے زیادہ نہ پڑھ یعنی کم از کم کم از کم ایک مہینے میں ایک بار قرآن مجید مکمل تلاوت ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ سات دنوں میں ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے اب اس کے درمیان درمیان بندہ اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے اس نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ہر بندے کو معلوم ہے بہت سارے لوگ دکاندار دکان پہ سارے بیٹھے ہیں کوئی گاہک آئے گا تو انہیں ڈیل کریں گے وغیرہ بیٹھے ہوئے اور وقت پاس کرنے کے لیے کیا ہے کسی نے ٹی وی لگایا ہوا کوئی میچ دیکھ رہا ہے کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے کوئی خبریں سن رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے چلو جی اخبار ہی پڑھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے اخبار پڑھنے کو اچھا خاصا وقت دے دیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں دیتے باس پرانے مجید موجود ہو جب کوئی گاہ آتا ہے بند کیا اس کو ڈیل کریں اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد کھول کے پھر پڑھنا شروع کر دیں کسی دکان پہ اگر رش رہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو مصروف ہی مصروف ہے ورنہ عام طور پہ دکاندار حضرات یا آفس میں بیٹھنے والے لوگ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے اکثر و بیشتر وقت ضائع کرتے اور پھر اسی طرح وہ ادھر ادھر پیچھے پڑھنا دیکھنا مطالعہ کرنا وہ شوق رکھتے ہیں دل میں کوئی ناول پڑھتا ہے کوئی ڈائجسٹ پڑھتا ہے کوئی کہانیاں پڑھتا ہے کسی کو جاسوسی پسند ہے کسی کو سسپنس پسند ہے کسی کو کچھ وارے آتا ہے لیکن وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور نازل اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل پیرا ہوں اس کی طرف دھیان اور توجہ دینے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علمجمرین ان کا جذبہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی مصروفیات ہماری نسبت کہیں زیادہ تھی وہ لوگ کام کاج کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے مصروف رہنے والے لیکن اس کے باوجود وہ وقت نکالتے ہیں اپنے لیے اور جو گپشپ لگانے کے اوقات ہیں ان کو بندہ پرانے مجید کے لیے خاص کر دے رات کو سونے سے پہلے دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے گپشپ چلتی ہے وہ چھوڑ دیں گپ شپ کو پرانے مجید کو وقت دیں یعنی اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک دن بھر میں بہت سارا وقت ایسا ہے جو ہمارے کسی کام نہیں آتا چاہے کوئی کاروباری ہے کوئی ملازم ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے اگر وہ غور کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت وہ فضول باتوں میں سونے میں یا سیر سپاٹے میں گزارتے ہیں ادھر سے ادھر آنے جانے میں صرف کرتے ہیں اور کتاب اللہ کو دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت نقل کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب دینے کا وقت آئے گا تو اس وقت وقال رسول یا رب بھی ان قومی تخد و حادل قرآن رسول اللہ تعالی کو شکایت کریں گے کہ اے میرے رب ان کو بھی تخد حادر قرآن محجور یقیناً حقیقت یہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پسے کچھ پس ڈال دیا تھا چھوڑ دیا تھا اور یہ آدمی جس کی شکایت لگائی جا رہی ہوگی شکوا کیا جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئیتا نہیں تخصم اور رسول سبیلا یہ ظالم اسدن اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا ہے کاش کہ میں رسول والا راستہ اپنا لیتا یا بی لئی لم اد تک خلیلا افسوس کاش میں فلا بندے کو اپنا دوست نہ بناتا اس کے ساتھ میں نے وقت ضائع کیا لقد اب اللہ نے آنی دکری باد میرے پاس نصیحت ذکر پہنچا لیکن اس آدمی نے مجھے نصیحت کے مل جانے کے باوجود گمراہی میں مبتلا کیے رکھا وکال سیطان ال انسانی اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کو رسوا کرنے والا اور زلیل کرنے والا ہے قالر رسول یارب بھی ان قومی تخداد قرآن محجورہ اور پھر رسول بھی کہیں کہ اے میرے رب میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس کو پسے پس پس ڈال دیا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور اس پر دوام اور پابندی کرنا یہ بہت اہم ترین کام ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں روٹین یہ بنی ہوئی ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق بنا لیتے ہیں لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے قرآن غائب ہو جاتا ہے اور پھر آئندہ رمضان تک بہت کم لوگ ہیں جو اس کے قریب بھی جاتے ہیں اور جو قریب جانے والے ہیں وہ بھی جب دل کرتا ہے اس کو کھول لیا دیکھ لیا جب جی چاہا بھول گئے جبکہ شریعت اسلامیہ کا یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے مسلسل جڑا رہے اور جتنا زیادہ تعلق قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ بندے کا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ دینداری انسان میں آئے گی اور جتنا قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہاتھ کا شکار ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں بالحق کی انزل نہ ہو نزل ہم نے اس قرآن کو برحق نازل کیا ہے اور یہ حق لے کر اترا ہے وہ ہمارا سلح کا اللہ مبشر ندیرہ اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قرآن فرق ہو اور قرآن ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی آیات سورتوں کے اندر نازل کیا ہے لک راہ مقصن تاکہ آپ اس کو لوگوں پر تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کر ازل نہ ہو تنزیلا ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے کچھ آداب ہیں لیکن بہت سے آداب ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیے اور احبان ما تانی بتا <تصفح> یہودیوں نے بھی ایسا کام کیا تھا کہ بہت کچھ ایسے معاملات اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیے جو اللہ نے ان پر لازم نہیں کیے تھے لیکن پھر ہمارا حق کایا تھی اس کا بھی وہ پاس نہیں رکھ سکے اب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ بابوزو ہو لیکن ضروری نہیں کہ بندہ بابوزو ہو قرآن کو مسلمان آدمی چھو سکتا ہے پکڑ سکتا ہے کیونکہ مسلمان وہ تاہر ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ہاں حالت جنابت میں یا عورتیں اپنے یم مخصوصہ میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی زبانی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن لوگوں نے وزو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا لازمی قرار دے دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وضو ہو کے حتا کہ کئی لوگ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھتے جب وضو کے ساتھ نہ ہو زبانی ہر کسی کو تھوڑا بہت قرآن تو آتا ہی ہے اور کوئی نہیں سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا بندہ چلتے پھرتے یہ پڑھ سکتا ہے گانے بھی تو لوگ گنگناتے ہیں موٹر سائیکل سائیکل ڈرائیو کرتے ہوئے تو قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے راستے میں چلتے ہوئے گھر سے بازار ہے سودا سلم لینے کے لیے پیدل چلتے چلتے بندہ جو زبانی یاد ہے وہ پڑے اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے لگا رہے پھر قرآن پکڑنا ہے جی بدھو نہیں ہے لہذا ہاتھ نہیں لگا سکتے نتیجہ کیا نکلا چونکہ اب ہر بندہ اتنا زیادہ اہتمام کر نہیں سکتا بدھو کا لہذا قرآن کو ہاتھ لگانا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ظاہری طور پر یہ بڑی خوشنما بات محسوس ہوتی ہے کہ جی بڑا ادب ہے بڑا احترام ہے کہ بدو کر کے قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں لیکن ایسا ادب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا بندوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یرکر اللہ کلی احیانی ہر وقت ہر حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے حتا کہ بندہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو ابھی اب زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے ذکر اذکار زبانی کر سکتا ہے ہاں ایسی حالت میں پرانے مجید کو ہاتھ لگانا چھونا یہ منع ہے بس اور آج کل یہ جدید دور ہے موبائل ایپلیکیشن اگر کسی کے پاس موجود ہے پرانے مجید والی تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں جس طرح فارغ وقت میں جیب سے موبائل نکال کے اور گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں گیمیں کھیلنے کی بجائے اور الٹے سیدھے جھوٹے لطیفے گھڑ کے لوگوں کو میسج کرنے کی بجائے بندہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر لے اور پھر حالت جنابت میں بھی ہو تب بھی موبائل سے بندہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ ٹچ نہیں ہوتا قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو ٹچ نہیں ہوتا یہ تو بہت نیچے ہوتے ہیں شیشہ ہے نیچے ٹچ پیڈ ہے اس کے نیچے ایل سی ڈی ہے اور پھر یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی حقیقت الفاظ نہیں ہوتے بلکہ کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو کہ صرف ڈسپلے پہ آنے کے نتیجے میں الفاظ یا تصویر یا کوئی آڈیو ویڈیو کچھ بنتا ہے جب بیکٹ پہ پہنچتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال پرانے مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے ہر مسل آدمی پر فرد ہے کہ وہ مہینے میں ایک بار مکمل قرآن مجید فرقان امید کی تلاوت کر لے اور قرآن مجید کے یہ جو تیس پارے بنائے گئے ہیں یہ پاروں کی تقسیم سلف صالحین نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف دو تقسیمیں تھیں ایک آیات کی اور ایک صورتوں کی اس کے بعد یہ احزاب اور منزلیں اور پارے یہ جو بنائے گئے ہیں یہ اسی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ روزانہ بندہ ایک پارا پڑے تو ایک مہینے میں قرآن مجید مکمل تلاوت کر سکتا ہے اور جو سات منزلیں بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ اگر بندہ ایک منزل روزانہ پڑے تو سات دن میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اس طرح عمر ابن عبداللہ ابن نے ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک مہینے کے اندر اندر قرآن پڑھ لے اور زیادہ سے زیادہ اگر تو تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پھر سات دن کے اندر اندر پڑھ لے یہ تیس پارے اور سات منظروں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے یہ پس منظر ہے اس کا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے اور اگر کوئی آدمی اس کی پابندی نہیں کرتا تو جیسے میں نے پہلے ارض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم لوگوں کے لیے فرض ہوتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے حکم ادولی کرے وہ آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں وقت نکالیں شران مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے اور ضرور مہینے کے اندر اندر ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما علیہ